اپنی رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصح سے اور ان سے اس ترقے پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا اور وہ خوب جانتا ہے راہ والوں کو